جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب آ تین ہے بابا جب آ سکی کو تیری ہے بابا سر <سؤال> بابا جب سکینہ کو تین ہے بابا جب سکینہ a It's <laughs> کی کو تنیا کی ہے بابا سر پر نک دیو روس